عرب میں رواج ہے کہ جب کسی سے بہت گہری دوستی پائی جائے اور بہت ہی پیار اور بہت ہی محبت ہو تو وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں عف اللہ عن کا وہ کیا کہتے ہیں عف اللہ ان کا اللہ تجھے معاف کرے یہ ایک محبت کا انداز ہے جیسے ہمارے یہاں بعض بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بات بات میں کہتے ہیں اللہ آپ پر کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سخی رکھے اس طرح کے الفاظ یہ محبت کی دلیل ہوتے ہیں تو اربوں میں یہ ہوتا کہ جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی بہت زیادہ الفت ہوتی تو اس کے لیے کلام کے شروع میں یہ لفظ ہوتا عف اللہ عن کا اللہ تبارک و بعلیٰ اپنے محبوب کرین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت فرماتا ہے اور اللہ کا جو کرم اور اللہ کا جو فضل محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر ہے وہ ہم جانتے ہیں تو اگلا جو کلام ہے اس سے پہلے فرمایا عف اللہ ان کا اللہ آپ کو معاف فرمائے یہ محبت اور الفت کا اظہار ہے لم ازنتا لہم لکل سوداقوین اور دوسری بات یہ یاد رکھے کہ جب اف اللہ انکا آ جائے تو یہ اربوں کا انداز تھا کہ اس کے بعد جو کلام ہے وہ ڈانٹنے کے لیے نہیں تنبیہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیار اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہے لما ازنتا لہن اے محبوب آپ نے کیوں اجازت دے دی ان منافقوں کو یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہوئے اور آپ نے جھوٹے لوگوں کے جھوٹ کو نہ دیکھ لیا مراد یہ کہ محبوب یہ آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تھے آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو ہم نے یہ اذن دیا فاضل لمن شی تمن ہوں سورے نور آیت نمبر باسٹھ میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ کی مرضی ہے جسے چاہیں اجازت دے دیں تو آپ نے اپنے اذن کے مطابق اجازت تو آپ نے دے دی مگر اے محبوب اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو یہ غزبۂ تبوک کا موارکہ ایسا تھا کہ پھر بھی نہیں آتے تو ان کا جھوٹ سامنے آ جاتا کیونکہ اب تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ حضور کی اجازت کی وجہ سے ہم رکے ہیں اس میں نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی کا اظہار ہرگز ہرگز نہیں کیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما چکا فاض المنشی تمن ہو جسے آپ اجازت دینا چاہیں آپ کو اختیار ہے تو پھر نعوذ باللہ نزالیہ ذالک اس کلام سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا نوزب اللہ احمد تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے مومن کو اس طرح کی سوچ زیب نہیں دیتی لا یسنکی بلاہ والیوم آخر جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے اجازت یہ طلب نہیں کریں گے ام والیم و انفسم کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں اس کی اجازت ایمان والے کبھی طلب نہیں کریں گے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مسلمان آتے اور وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم غزبۂ تبوک میں تھوڑی دیر کے بعد شرکت کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو اجازت نہ دی اس لیے کہ مسلمان تو اول آتے نہیں اور اگر مسلمان آتے حضور کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ جہاد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے آپ نے جن کو اجازت دی وہ سارے منافقین تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہاد پر کیوں نہیں لے گئے اس کی وجہ اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی کہ اگر یہ جاتے بھی تو وہاں جا کر سب کو بزدل بنا دیتے اور ایک سستی کے ماحول کو پیدا کرتے اور دیگر مجاہدین کو بھی یہ سست کر دیتے ان نما یستاب اللہ کی ولی آخر آپ سے اجازت تو وہی وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ور تاب اور ان کے دل شک میں مبتلا ہے فہم فی رت ردون پس وہ اپنے شک میں جھول رہے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کسی بات پر پختگی نہیں ہے شکوک میں مبتلا ہے ان میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارادہ تھا آنے کا اگر آپ تھوڑا آگے نکل گئے ہم نے کہا کہ ابھی پہنچتے ہیں ابھی پہنچے تو آپ آگے واپس ہم تو سمجھے بڑی طویل جنگ ہوگی تو ہم پیچھے سے آ جائیں گے ضرور وہ اس کی تیاری کرتے لام زبر نے ضرور ادو کے معنی وہ اس کی تیاری کرتے لہو اس کے لیے اب خوب تیاری کرتے ولاکن کری حل بیا لیکن اللہ تعالی نے ان کا نکلنا ناپسند فرمایا ان ہوں کے معنی ان کا نکلنا فصب پس اللہ نے ان پر سستی کو غالب کر دیا وقی لو مال قدیب اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو یہ عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ مدینے میں رہ گئے لو خ رجو فی کم ماں جادو اللہ اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ضرور تمہارے نقصان میں اضافہ کرتے والا او داؤ اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دیتے نفرتیں پیدا کرتے کمول فتنا اور تمہارے درمیان فتنے کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے اگر یہ نکلتے تو نکل کر خود بھی سستی کا مظاہرہ کرتے دوسروں کو سست بناتے چغلیاں اور غیبتیں کر کے آپس میں لڑائی کروا دیتے کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے اور اس سے پہلے منافقوں کی حرکتیں سامنے تھیں کہ جب یہ غزوہ عہد کے موقع پر نکلے تھے تین سو تھے مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی کل ملا کر یہ ایک ہزار ہوئے اور جب وہ میدان غزوہ عہد پہ پہنچے اور جنگ شروع ہوئی اور اپنے عروج پر پہنچی تو یہ تین سو بھاگنے لگے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے تو ایسی ہی حرکتیں وہ اس سفر میں بھی کرتے وہ فی کم سما اور تم میں ان کے جاسوس ہوتے یہ تم میں آ کر جاسوسی کرتے اور تمہاری حالتیں دشمن کو پہنچاتے رہتے اب بتائیے ان آیتوں کی روشنی میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ آپ نے انہیں جہاد میں نہ جانے کا اجازت دے دی انہوں نے اجازت مانگی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے مت آؤ یہ آپ کا فیصلہ بالکل وہی کے مطابق تھا اس کی حکمتیں آپ جانتے تھے اللہ علی ممبین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے من قبل بے شک اس سے پہلے انہوں نے فتنے تلاش کیے فتنوں کو پھیلایا آج تک یہ منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں وہ قل لبو لقل اور آپ کے لیے تدابیر الٹ پلٹ کرتے رہے وہ مختلف قسم کی تدابیر کرتے ہیں اسلام کو حضور کو صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کرتے رہے حتا جا الحق کو یہاں تک کہ حق آ گیا اور مکہ فتح ہو گیا تو پہلے تو منافقین کو یہ امید تھی کہ جب کفار مکہ مکے میں ہے تو کفار کا ساتھ دینا چاہیے کہیں کفار جو ہے ہم پر غالب آئے تو ہم انہیں کہیں گے دیکھو ہم تمہارے آدمی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فتح مکہ عطا فرمائی و امر اللہ کاری اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اگرچہ یہ منافقین اس کو ناپسند کرتے ہیں اب جب دین غالب ہو گیا تو اب یہ اسلام کے خلاف بظاہر سادشے نہیں کرتے لیکن اب بھی دل کے اندر وہی اسلام کا بغض ہے وہ من ہو مئی والا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہونے لگے تو ایک منافق آیا جس کا نام مفسرین فرماتا ہے جد بن قیس تھا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر نہ جاؤں اس لیے کہ میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں روم کی عورتیں میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں یہ اصل مقصد کچھ اور تھا اور بظاہر یہ ظاہر کیا کہ جیسے مجھے گناہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے اپنی دینداری اور پاکیزگی اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا چہرہ یا انور اسے پھر لیا ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور میں مدینے میں رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں فتن ت سن لو فتنے میں وہ گر گئے کہ جہاد میں نہ جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اس سے بڑا گنا اور فتنہ کیا ہوگا وہ ان نہ جہنم نہ موسیقی کوتم کافرین اور بے شک جہنم ضرور گھیرنے والی ہے کافروں کو اس آیت کریمہ کے تحت ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نیکی نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں ارے بھائی نماز تو وہ پڑے جو پاک ہو ہم تو گناگار ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو بس اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ ساری باتیں بہانے ہیں کبھی کہیں گے ارے یہ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل کہاں صاف ہیں آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے باقی نماز کی تو خیر ہے نوزال کبھی کہیں گے یہ کہ قربانی میں اتنے ہزاروں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں فضول خرچیاں ہیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور پھر انہی کے یہاں بیٹے کی شادی ہوگی تو ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے لاکھوں روپے بہا دیں گے تو ان کو سادگی سے شادی کر کے وہ رقم غریبوں کو دینے کی سوچتی نہیں ہے جب دیکھو بنگلے کی وہ کٹنگ کرواتے رہیں گے اور لاکھوں روپے ہزاروں روپے بنگلے پر خرچ کریں گے اس وقت انہیں غریب یاد نہیں آتے ان کی دو دو کاریں ہیں ایک کار بیچ کر غریب کی مدد کرنا یاد نہیں آتا زکوٰۃ دیتے وقت یا خصوصاً قربانی کرتے وقت انہیں یہ خیال آتا ہے یہ قربانی کرنا تو پیسے کا ضیا ہے نوودہ مزال اس سے غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے تو غریبوں کی مدد قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا کہ وہ پورے سال غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا نیت میں اخلاص ہونا چاہیے چاہے وہ دس قربانیاں کریں کہ بیس قربانیاں کریں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں ان ملامال و بن اعمال <بِالنِّيَّات> کا داروں مدہ نیتوں پر ہے ہم کسی پر کیا بدگمانی کر سکتے ہیں کیا معلوم کسی کی کیا نیت ہو اور کتنا اخلاص ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سب کے سامنے کھڑے ہو کر اسی غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ تیس ہزار مجاہدین روانہ ہو رہے ہیں دس ہزار مجاہدین کا خرچہ میں دوں گا پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک ہزار دینار یعنی ساڑھے چار کلو سونا میں دوں گا پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نو سو اونٹ بھی دوں گا سو گھوڑے بھی دوں گا اس کے علاوہ تو یہ سب آپ نے سب کے سامنے کہا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے ریاکاری کی آپ کے دل میں اخلاص تھا اور آپ کا مقصد یہ بھی تھا لوگوں کو ترغیب ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سارا مال لے کر آیا اس رزبے میں اور آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہے باقی سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا چار ہزار درہم ٹوٹل آپ کی مالیت تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیس ہزار درہم لے کر آئے لیکن وہ حضرت صدیق اکبر کے کل مال کا نفس تھا یعنی حضرت صدیق اکبر نے کل مال دیا اور حضرت فاروق اعظم نے چالیس ہزار درہم میں سے بیس ہزار درہم دیے تو مالیت نہ دیکھی گئی بلکہ یہ دیکھا گیا کہ صدیق کے اکبر نے کل مال دیا ہے اور فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال دیا ہے لیکن صدیق اکبر نیکیوں کیوں سب خود لے گئے تو صحابہ کرام کی یہ امال ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم ریاکاری کی بات کرتے ہیں تو کسی پہ تنقید نہیں خود اپنی اصلاح کرنی ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف نہیں اور اگر نیت بری ہے تو پھر پیسے کا زیا ہے اور ریاکاری کا الٹا گنا بھی ہوگا اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی اصلاح عطا فرمائے ان تصوب کا حسنتن تسو ہو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے یعنی فتح مل جائے تو انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو جہاد میں نہ گئے انہیں فتح مل گئی مال غنیمت مل گیا ان تو صب کا مصیبت اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے شکست ہو جائے نقصان ہو جائے تو منافق بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم جہاد میں نہ گئے یقولو وہ کہتے ہیں قد اخذ نمرانہ من قبل ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا بڑی ہم نے تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا پہلے ہی دیکھ لیا کی حالات کس رخ پر جا رہے ہیں وہ یتول وم اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کل اے محبوب آفرمئی یوسی بنا اللہ ماں کا لنا ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے تو مصیبتیں امتحان کے لیے ہیں اور ان آزمائشوں سے ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے قُل اے محبوب آپ فرمائیے حَلْتَ عَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَيَئِن تم ہمارے لیے دو میں سے ایک خوبی کا انتظار کرتے ہو اگر فتح ہو جائے تو ہم غازی ہیں شکست ہو جائے تو ہم شہید ہیں تو مسلمان کے لیے دونوں صورتوں میں خوبی ہی خوبی ہے تو میں اے منافق ہوں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمارے لیے وہ نخ نو نہ تو رب اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں اَن اللہ, من عنده اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب عطا فرمائے او بھی نہ یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب آئے اور ہمیں اجازت ملے اور ہم تمہیں گرفتار کر کے تمہیں سازشوں کی سزا دیں تو تم تو دونوں حالتوں میں اگر اللہ کا عذاب آیا یا ہمارے ہاتھوں کہ ذریعہ اللہ کا عذاب آیا ہے یا ڈائریک اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا دونوں صورتوں میں تم نقصان میں رہو گے فَتَرَبَّسُوا پس تم انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قُل اے محبوب آپ فرمائیے انفقو طوعاً او کرہا لن یتقبل منکم تم خوشی سے مال خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو ہرگز تم سے یہ مال قبول نہ کیا جائے گا کچھ منافقین غزب تبو کے بعد آئے اور کہنے لگے یا <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جہاد میں نہ جا سکے اس کے کفارے میں یہ مال لے لیجئے تو فرمایا کہ تم خوشی سے مال خرچ کرو یا مجبوری میں تم یا تو خوشی سے مال دے رہے ہو یا پھر تم اپنی عزت بچانے کے لیے بامر مجبوری دے رہے ہو یہ مال اللہ تبارک کو تعالی قبول نہ فرمائے گا پر ہم یہ مال تم سے نہ لیں گے ان نہ کم کن تم قومن فاسقی بے شک تم نافرمان فرمان قوم تھے تم نا کیا کرتے تھے اب ساری زندگی تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا مال پیش کر کے تم اپنی عزت لوگوں میں بلند کرنا چاہتے ہو ہم تمہارا مال نہیں لیں گے وما منا ہوں ان تل امین ہوں فقو تم اللہ ان کا فروب کی رسولی ہی ان لوگوں نے جو مال خرچ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا وہ رد کیوں کر دیا گیا فرمایا ان کا مال اس لیے قبول نہ کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں دل میں نفاق ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ دل میں ایمان نہیں تو نماز کی لذتے ان کے پاس نہیں ہے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل سے انہیں نماز پڑھنے کا کوئی شوق نہیں والون اللہ وم کا ریحون اور وہ خرچ جب بھی کرتے ہیں تو بڑا دل چھوٹا کر کے کرتے ہیں بڑے اسے ناپسند کر کے کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے اور وہ محبت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے جو مومنین کرتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ منافقوں کی صفات آج بعض مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی یقیناً پائی جاتی ہیں نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یوں دنیا میں اتنے پیسے اڑا دیں لیکن جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں نکل گئے ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپے زکاط کے نکل گئے ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ زکات کے نکل گئے بلکہ کاش ایسا ہو جائے کہ بندہ ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ نکالے تو وہ کہے پروردگار کاش میرے پاس ایک ارب روپے ہوتے تو میں ڈھائی کروڑ میں تیری راہ میں دیتا یعنی اتنا جذبہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کا جب یہ اتنے اسلام کے دشمن ہیں تو ان کے پاس مالی فراوانی کیوں ہے فرمایا فلا تو جب کا اموال ولا اولاد ہوں ان کے مال ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے تم انہیں پسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھنا تم اسے مت سمجھنا کہ یہ بہت ہی اعلی مقام پر فائز ہیں یہ مال یہ اولاد حقیر چیزیں ہیں ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے تباہی ہے ان نما یرید لی بہم با فی الحات دنیا یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے یعنی یہ مال کے لیے اولاد کے لیے جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں اس کا سلا آخرت میں تو ملنا نہیں تو یہ مشقتیں عذاب ہیں یہ نیند حرام کرنا یہ محنتیں کرنا یہ ان کے لیے ایک گویا کہ عذاب ہے اس کی مثال ایسے ہے کسی کو محنت پہ لگا دیا جائے اور اس کا پھر کوئی اس پر اجرت نہ ملے تو وہ محنت مشقت کرنا اس کو سزا ہے دوسرا فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کی کثرت انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ جب یہ مریں گے تو چونکہ یہ تو کافر ہیں, منافق ہے ہیں, ان کے دل میں تو مال اور اولاد کی محبتیں ہیں تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی مرتے وقت انہیں تکلیف زیادہ ہوگی کیونکہ اگر کسی کے پانچ روپے کھو جاتے ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے اور اگر لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے ہاں مومن اگر مالدار بھی ہے اور نیک سالے ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا تو مرتے وقت وہ جنت کے محلات ایسے دیکھے گا کہ دنیا چھوٹنے کا اسے کوئی غم نہیں ہوگا تو کافروں کے لیے منافقوں کے لیے گناہگاروں کے لیے دنیا کی دولت اللہ کا عذاب ہے کہ مرتے وقت شدید انہیں صدمات ہوں گے اس کے لیے آپ امیر علیہ سنت کی اس کیسٹ کو سماعت کیجیے مردے کے صدمے جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی گناہگار کے لیے دنیا چھوٹنے کا صدمہ زیادہ ہوگا وہ ترز حاقہ کہ اس حال میں ان کی جان نکلے وہ کافرون کہ وہ کافر ہوں تو مال و دولت عذاب اس صورت میں بھی ہے کافروں پر کہ وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے اسی کی مستیوں میں مست رہتے ہیں وہ یاش لیفون اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں ان نہ کو بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں سچے مومن ہیں مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں وما ہوں من وہ ہرگس تم میں سے نہیں یہ مومن نہیں ہے یہ منافق ہے والا کن قوم یف لیکن یہ قوم ایسی ہے جو ڈرتی ہے اس لیے اپنے باتن کی گندگی کو وہ ظاہر نہیں کرتی انہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے اگر ان کو طاقت ہوتی تو یہ پھر اپنے کفر کا اظہار کرتے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں دل میں نفاق ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے ان کا نفاق ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے لو یا جدون مل او مغاً او مد اگر وہ کوئی جائے پناہ پاتے یا کوئی غار پاتے یا کوئی گھسنے کی جگہ پاتے لول الم یجماحور تو وہ رسیاں توڑ کر اس کی طرف بھاگ جاتے مطلب یہ ہے کہ ان کا بس چلے تو مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں ان کا بس چلے تو کھلے کافر ہو جائیں مگر یہ پھنسے ہوئے ہیں اس لیے وہ اپنے کفر کا اور اپنی گندگیوں کا اظہار نہیں کرتے و من ہوں میں یہاں سے منافقوں کی ان حرکتوں کا بیان ہے جن حرکتوں کو کر کے انہوں نے اپنے گستاخے رسول ہونے کا ثبوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہیل بے ادبی اور غستاخیاں جو منافقوں نے کی اور منافقوں کے دلوں میں حضور کی تعظیم و توقید نہ تھی اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے فرمایا و من ہوں اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں صدقات کے بارے میں فین او تو منہ ردو بس اگر اس میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ علم یوتاؤ منہا ادا ہم یس اور اگر انہیں اس سے کچھ نہ دیا جائے اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں ولو رد آتا ما اللہ و رسول اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا وہ قدو حسل اور وہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے سی نم ان فضلی و رسول اور وہ یہ کہتے ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں عطا فرمائے گا بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ بات کہتے تو یہ ان کے لیے مناسب تھا زیادہ صحیح یہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام مفسرین کرام نے اور بخاری و مسلم میں ذوالخویسرا کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور منافق کے بارے میں کوئی یہ تصور مت کیجیے گا کہ وہ دیکھنے میں منافق لگتا ہوگا باقاعدہ وہ حضور کا کلمہ پڑتے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے جہاد میں شریک ہوتے لیکن دل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے انہوں نے دل سے حضور کی تعظیم و توقیر نہ کی ہر وقت حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے میں اور دوسروں کو بے ادب بنانے میں ان کی کوششیں ہوتیرا آیا اور یہ کہنے لگا حضور مال تقسیم فرما رہے ہیں اور کہتا ہے نا ظالم اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اے محمد انصاف کرو تو واسط اللہ اور ایک روایت میں اس نے کہا اتقی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو تو صاحب کرام نے تلواریں نکال لی فرمایا کہ ایسا بھی ادب غستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجیے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے روئے زمین پر بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کہتے ہو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو جانے دو اور اس کی علت علماء نے یہ بیان کی کہ یہ اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو اس کے ساتھی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ مدینے میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں اس طرح جو دور دراز کے نو مسلمس ہیں جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ مدینے میں آنے سے ڈرتے اور حضور کا فیض لینے سے وہ ڈر جاتے چونکہ یہ منافقین بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے تو آپ نے اسلام کے تحفظ میں اسے جانے دیا جب وہ جانے لگا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آپ کی نگاہیں مبارک پر قرمان جائیے کہ جب وہ گیا تو اس کی پیٹھ پر آپ نے نگاہ ڈالی تو آپ سوچیں ہم اگر کسی کی پیٹھ پر دیکھیں گے تو ہمیں کیا نظر آئے گا صرف یہی نہ کہ اس کی کمیز نظر آئے گی پیچھے سے لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جب اس کی پیٹھ پر نگاہ آپ نے نگاہ ڈالی تو اس کی نسل میں آنے والی نسلوں کو دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن پاک کی محبت اور قرآن پاک کے نور سے یہ منور نہیں ہوں گے مفسرین نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوں گے اور حضور کی بے ادبی توہین کریں گے اور حضور کی تعظیم و توقیر سے دور ہوں گے اس پر یہ آیت قریب نازل ہوئی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں اور آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو مال کے حریص ہیں مال مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں مال نہ ملے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اگر وہ اس پر راضی ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں خوب عطا فرمائے گا اور وہ یہ کہتے انا عید راغبون۔ کہ ہماری رغبتیں مال میں نہیں ہیں ہماری رغبتیں تو اللہ کے دربار میں ہیں ہم اللہ کے دربار کی طرف مائل ہونے والے رجوع لانے والے ہیں یہ اگر کہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا یہاں پر جہاں ہم نے اس واقعے کو سماج کیا اور یہ معلوم ہوا کہ حضور کی بے ادبی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی و توقیر اور آپ کی محبت عطا فرمائے بے ادبی سے غستاخی سے ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے وہاں پر یہ بھی دیکھیں آپ کہ قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا ما آتاہم اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا اب آپ سوچیں کہ اللہ کا عطا کرنا اور رسول کا عطا کرنا کوئی الگ الگ تو نہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دیں گے اللہ کی عطا سے دیں گے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا کہ اللہ نے عطا کیا اور رسول نے عطا کیا مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے عطا کیا اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا تو صرف اللہ ہے اور رسول نے عطا کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بخاری شریف میں فرمایا اللہ عطی و انقاسن اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو اگر کوئی یہ کہے اس آیت کے مطابق کوئی کہے کہ رسول اللہ نے مجھے عطا کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں قرآن مجید فقان حمید نے اس بات کو بیان کیا ہاں بس عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی طور پر دینے والا صرف اللہ ہے اور حضور جو بھی عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں